خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں جس کی تازیم کردہ پیا بندہ اس تمام چیزاں تمام باتیں چھے ایک بات دن اس بے پرواہ بے نیاز سمجھے کسے دا محتاج نہ سمجھے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 ج کچھ تو وہ دوسرے دا دتا نہ اس دوسرے دے قدرت اور اختیار چ نہ ہوسے دار ہے اگر فرد کرو ایک ہے جا زندگی اچھا یا مرن لگیا وہ کہہد بھائی یہ سارا میں تین دیتا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 भाई का माल जड़ा है वह दूसरे भाई की मिलकत दे नहीं देशावारे। देशावारे। वो अगर मंगे धक्के आखना पर चपेड़ खाएगा मेरा तू तू कौन जे ये दे दे देगा तो दे यदि मेहरबानी समझी जाएगी भाई ने भाई ने देा गुट थोड़ा दे अदा दे जिना मर्जी दे मालिक उसका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 سارا روہاں برابر نہیں ہوئی سارے جسم برابر نہیں اے جڑا حکمت نظام نہیں جانتا وہی کرے گا جی جسم سارے برابر نہیں نہیںلائیں فرق نے نہیں. اکلان جسم نے کوئی تگڑا ہے کوئی ماڑا ہے کوئی موٹا کوئی کو لما ہے کوئی چھوٹا ہے اسی طرح محبت محبت کی نیسے محبت محبت محبت محبت محبت کیا تو آخ گا ظاہری جسم ظاہر جسم درد قدرت رکھی رب نے اختیار ہے جی طاقت رکھی مح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 لانتی دے جس جی جی مالک آخر نال خالی کے. نو نال نال جانے. قدرت اختیار آخ. آ کے نہیں تو دونت ہر جا ادھر جو کچھ وہ بھی تو او ہی دتا ہے کسی بھی ضرورت ہے آ کے میں حصے دار یا کون مومے نے جیسا سمجھ رب ربیب رب کا حصے دار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 دا حال دار. دار. مننے مننے دیوے دیوے. ہی لے ہے اس کو کہتے گل سمجھا جے یا حصہ دار سمجھے مستقل بساس سمجھے کسی بات میں یا شفیع غالب کیا مطلب سفارش منتا ہے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 مغلوب مالک رکھ دارے مغلوبل سونے رب نے ڈاڈا بھی برابر دا یا برابر سمجھو یا خدا سمجھو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 ہے کی مطلب میرے ہے کہ یارہ ستارے برا ٹھنڈے ایک سورج پیو چند ایک اما یار سے دو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 بھابیوں پوچھ کر تیرے نزدیک سجدہ تے عبادت ہی کچھ ہے اسلام میں سجدہ اور عبادت ایک چیز نہیں, نہیں بعض سجدہ عبادت ہے بعض عبادت سجدا ہر <سؤال> عبادت سجدہ نہیں ہے ہر سجا کی ہر عبادت سجدہ نہیں ہے موضوع عبادت عبادت عبادت سجدہ سجدہ آ رہا و شرک اصل زیادہ وضاحت وہ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 میرا حکم جے اے بھی میرا سمجھا جے لیکن ایتھے یہ نہ سمجھا جے کہ اتنی گل کی خاص اجازت نہ کلی اجازت یہ کافی لگی نے یہ کھیل جزی بھی تے سننی کا فرق سن لو اتے وابی آکھے گا ہر بات میں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 اے یا نظام اے دے بات نہیں سمجھا ہوں ہوں. اللہ تعالی جوڑی ہوں. ایک سے آن دے ہو. بھائی. ہر گل... کام میرے کو کر نہیں وہ پابند ہو گیا ایک ہوئے جن کہہ دخت مختار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 لگی خیر مقصد یہ آیا کہ فرما برداری اطاعت حکم مننا اطاعت کیے حکم مننا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اتات اپنی اپنے رسول اطاعت کرو اللہ وہ کہیں اللہ اللہ دی اطاعت کین آخے گا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 ایک نو دیں دیکھ ونڈ سونے بھی ونڈیا مل سکی پک بر بنیا نہیں تو پہلے تو وہ ہے بو بکری سمجھ نہیں لگی یہاں دونوں کا ایڈا گہرا رشتہ آلم ہاکم آلم نہ فراؤن بن اور حاکم نہ ہون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 نت تو علاوہ کسی ہوسلا پوچھنا جائز نہیں گناگار ہو سبحان ہاں جی سبحان اللہ. آہل سننی... آہل سنت ہوکولی ہو ہود ہو کی نہ مرادوں سے ڈنڈی مار دے ادرو حاکم وہ بھی تم میں سے اور عالم وہ بھی الامر منکم تم میں سے امر والے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 جائز ہی لیکن والدین دی شان کرنا استے کہ آخر اینا جمع اینا بے حق نے انہوں دا حق اس انصاف والے رب نے حکمت والے رب نے انج رکھ دیا کہ ہوں اگر تیرے تے واجب ہو گئے جہا حکم لازم نہیں جیڑی گل لازم نہیں پا تے واجب نہیں والدین آخ عام آخ واجب نہیں استاد آخب عام آخے واجب نہیں پیر آخے کیونکہ جہاں دا حق و جائے گا جی سمجھ نہیں لگی حاکم اسلام ہوے حکومت اسلامی وہ جیویں شرط لگی کلی ہے مین کم سمجھ لگ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 امام ابو المعالی جوینی امام الحرمین رضی اللہ تعالی ایک بہت بڑے امام غزالی استاد نے امام غزالی رحم جی المام گزالی استاد نے امام الحرمین انہوں نے اس واسطے آخر سن حرم مدینہ دے ہرامے مکا سن دو مرد وہ سخت دے امام, دے. شفت شفت خاند شفت خاند امام غزالی رحم اللہ دے دور امام ابول المعالی جوینی آپ اپنے گھر شریف دے اندر کپڑے بدل رہے سن باقی کپڑے پا ل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 تا او فرض بھی پورا دونوں فرض پورے یہاں پتا لگ اتاہ مطلب اچھا فرق الامر امرے کو اگے ہے کہ اونو پھر تیسرے درجے چھ کے رکھا رکھیا ہے وہ علاحدہ رکھنے کی حکمت آ گئی سمجھ جے جے جے اللہ کہ ایسے کام جو شریعت جائز کرتی ہے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 شرک شرک دے اندر شرک اندر شرک ہو گیا شرک شرک ہو گیا،, شرک ہو گیا فرما تسان لادے، مقابل بنا لیا، مصح بنا, مصح لیا. بنا لیا دار تو حرسے دارجنا نہیں سمجھ نہیں لگی ہوں سویا عبادت اطاعت دا فرق تک گیا کل ایک تے عبادت چقیدہ خدا سمجھن دا, دا سمجن یا خدا دے برابر برا برا برا برا سمجھن دا, دا. دا بول سمجھ دول گئے جی دوسرا کہ عبادت اتادت کسے واسطے اجازت, جازت جازت جازت اجازت ہے ہی نہیں لیکن اتہادی اجازت ہے لیکن شرط نال ہے کی شرط ہے اللہ رسول کے مقابلے نہ اللہ دقابل رسول دے اللہ دے جو نہیں سکتا. لیکن گل نہ ہو شریعت خلاف ہے تو پھر وہ اگر اگر منے گا تو گناگار اگر صحیح سمجھے گا تو سمجھ نہیں لگی جا رہے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 جوڑے دل لکھ شاور حضور دے گلام تیرے کوئی نچ سکتے تینا دکان نے جی مرضی پیا جو باندر باندر ہوں نچنا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 ایسا نہیں بننا پر جب فرما ہے. دی گال, میری گال, دینا میرا دینا چننا میرا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 دلوقت یا مقام جا کھلونا یہ ہے وہ سمجھ نہیں لگی آ باقی فرق ہوتا باقی فرا کے بالا شیخ اسان کا للہ کار یہ رکھتے اصل نے توحید اپنی تھان تے اور دی توحید تو فرق نہیں دی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 چلو